انسانوں کو ڈھانپنے کے لیے اور انسانوں کو نوازنے کے لیے اور انسانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور ان کو اپنا تعلق عطا کرنے کے لیے اور ان کو بخشنے اور ان کی مغفرت کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی دی اللہ جل مختلف مواقع انسانوں کو عطا کرتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی مفرت ان کو مل جائے ان کی زندگی سنور جائے فائدہ انسانوں کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانو یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی سنور جائے اس کے لیے جو بندوبست کیے جاتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظام اور جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں سے یہ ہے کہ انسانوں کو کچھ خاص اوقات عطا کیے جائیں جن اوقات میں جو عام سنت اللہ جاری و ساری ہے پوری کائنات کے اندر کائنات کے رگ و ریشے کے اندر جو اللہ پاک کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی سنتیں چل رہی ہیں ان روزمرہ کے قوانین سے ہٹ کر خصوصی انعامات کا اعلان کیا جائے خصوصی طور پر انسانوں کے لئے اللہ پاک کی طرف سے ایک بخشش کا اور عطا کا اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو اللہ کی سخاوت ہے اس کا انسانوں کے لیے اعلان ہو رمضان اس اس اللہ تعالیٰ کی اس شان کی ایک علامت اور اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے اگر اس کا پورا اور صحیح علم ان کو حاصل ہو جائے تو یہ سارے انسان تمنا کریں گے کہ ساری زندگی رمضان رہے ان کا یہ ایک دن بھی غیر رمضان کا ان کو گوارہ نہیں ہوگا اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ جہ شانہ نے رمضان شریف میں کیا انسانوں کے لیے اللہ پاک نے رکھا کیا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یکم رمضان جیسے ہی رمضان کا کا مہینہ شروع ہوتا ہے یعنی اگر آج انتیسویں کی رات ہے اور اگر یہ آج ہوتا وہ دن تو آج آئے وہ دن تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک خاص دروازہ ہے آسمان پر جو اس مہینے کے کی وجہ سے کھول دیا جاتا ہے وہ باقی سال میں نہیں کھلا ہوتا وہ خاص اس مہینے کے لیے کھولا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری گھڑیوں تک وہ کھلا رہتا ہے جب رمضان کی آخری گھڑی ختم ہوتی ہے اور شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ وہ خاص دروازہ ہے جہاں سے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور رزق کی فراخیاں اور انسانوں کی مغفرت کے فیصلے اترتے ہیں اور یہ وہ خاص دروازہ ہے جس کی طرف انسانوں کے اعمال قبولیت کے ایک اور انداز کے ساتھ آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں الہ یسعد الکلیم و طیب کہ جتنی پاک چیزیں ہیں اور پاک باتیں ہیں اور پاک کلمات ہیں وہ آسمانوں کی جانب ان کو اٹھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جہ نے میری امت کو روزوں کے حوالے سے میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ روزے پچھلی امتیں بھی رکھا کرتی تھی اور صرف یہ نہیں کہ رکھا کرتی تھی ان پر اسی طرح فرض تھے جس طرح کے ہمارے اوپر فرض ہیں کیونکہ آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ آمنو ہم سے اللہ فرما اے ایمان والو کتب علیکم کب تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما قطبہ اللین امین قبل جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے تم پر بھی فرض کیے گئے اس سے پتہ چلتا کہ پچھلی امتوں کے پاس روزے بھی تھے اور وہ فرض بھی تھے ان کے اوپر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو اللہ کا حضور کے ساتھ معاملہ ہے خاص خاص چیزیں ان کو عطا فرمائی ہیں سید الانبیاء ہونے کی وجہ سے امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے حبیب اللہ ہونے کی وجہ سے جو خاص کا رمضان کے حوالے سے پانچ چیزیں ایسی ہیں جو میری اللہ جلشانوں نے صرف میری امت کو عطا فرمائی پہلی چیز آپ نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لوگ جب روزہ رکھیں اور اس روزے کی وجہ سے کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے جو ان کے میدے کی جو مہک ان کے منہ میں آتی ہے اس وہ مہک اللہ جل شاہ کو دنیا کی اور آخرت کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ اللہ جل شاہوں کو پسند ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ, کہ منھ کی مہک اور وہ بھی جو میدے سے اٹھتی ہے بھوکے میدے کے بھوکے ہونے کی وجہ سے جو میدے کے بخارات اٹھ کر منہ کے اندر آتے بظاہر وہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوتی نہ وہ کوئی خوشبو ہوتی ہے وہ بدبو ہوتی ہے لیکن اللہ جلّہ شاہ کو اس وجہ سے کہ یہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ جل ش کے حکم پر چلتے ہوئے اس نے یہ روزہ رکھا دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرتا ہوں پانچ چیزوں کو لیکن ایک بات آپ کو اسے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس نیک عمل کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس قبول شدہ نیک عمل پر جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ 10 گنا سے لے کر سو گنا تک ہوتا ہے دس گنہ سے لے کر سات سو اب ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے یہ نماز ہم نے پڑی اثر کی اللہ تعالی ہم سب کی قبول فرمائے ہماری ماؤں بہنوں کی بھی قبول فرمائے یہ نماز ہم میں سے جس جس کی قبول ہو گئی ہے تو کم سے کم اجر جو اس کو اس کے اوپر ملا ہے وہ دس گنا کا ہے اور پھر کسی کی بیس گنا کسی کی سو گنا کسی کی دو سو کسی کی تین سو کسی کی چار سو کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ ان کی نماز اتنی کامل اور مکمل اتنی خوشو و خزو والی اتنی یکسوئی والی اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف انابت والی کہ اللہ پاک نے اس ایک نماز پر ان کو سات سو نمازوں کا اجرت فرمایا ہوگا یہ عام دنوں کی بات پورے سال یہ اللہ کی طرف منجا بل حسنتی فل ہوا عشر و یہ عام دنوں میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا معاملہ ہے مخلوق کے ساتھ لیکن عام آم میں یہ معاملہ ہے باقی آم میں کہا کہ یہ سب آم میں یہ معاملہ ہے سوائے روزے کے روزے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ باقیوں کے لیے جیسے سات سو گنا کو ایک آخری حد بیان فرمایا کہا کہ روزے کے لیے کوئی بالائی حد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے پر کتنا عطا فرمائیں گے اور کتنے گنا زیادہ عطا فرمائیں گے کہ کہ کہا کہ اس کی کوئی حد نہیں وہ انجزیبی روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر میں خود طے کروں گا کہ میں کتنا ادا کرتا ہوں کتنا انسان کو اس کے اوپر نوازتا یہ یہ ثواب کسی اور عمل کے اوپر نہیں بتایا گیا کہ جس کے اندر یہ کہا کہ گویا کہ انتہائی مقدار کا اعلان ہی نہیں کیا گیا گویا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ انتہائی مقدار اتنی سمجھ لو جتنی اللہ کے شائن شان ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات اونچی ہے جتنی اللہ کی ذات سخی ہے جتنی اللہ دینے والا ہے تو انتہائی اجر اس کی طرف سے اس قسم کا اس کے اوپر عطا ہوگا تو ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت کو روزے کے اندر یہ دیا گیا کہ ان کے میدے سے اٹھنے والی مہک جب منہ سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمام خوشبو سے زیادہ عزیز ہے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں دریا اور سمندر کی مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے بعض باعت میں تو کہ جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے کہ اس یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بندے نے کوئی اپنے وقت سے پہلے اس میں جانا ہوتا ہے لیکن جس طرح کسی بہت معزز مہمان کے لیے آپ کے گھر کے اندر کوئی بہت موزز مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں گیسٹ روم کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے باقی گھر کو سجایا سنوارا جاتا ہے جہاں اس کا قیام ہوتا ہے وہاں اس کے آرام اور راحت کی تمام چیزوں کو مہیا کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اس روزہ دار کے لیے جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے جنت سجائی جاتی ہے چوتھی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے ہے کہ سرکش شیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو انسان وہ جو شیطان کو مہلت اللہ نے قیامت تک کی کے لیے دی ہے کہ وہ اس کے اندر انسانوں کے تک اس کو ایک دسترس دی ہے ایکسس ایک ایک دیا ہے اس کو انسانوں تک وہ دسترس اللہ پاک اس کی محدود فرما دیتے ہیں رمضان شریف کے اندر تاکہ انسانوں کو اللہ تعالی کی طرف چلنے اللہ تعالی کے قریب ہونے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہ ہو علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ جب شیطان سرکش شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں لوگ رمضان میں تو پھر بھی گناہ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں لوگوں سے تو جب شیطان نہیں ہے تو اس کے مختلف جوابات ہیں بہت سارے اس کی تفصیل بیان کی گئی جن میں سے ایک یہ کہا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ سرکش شیاتین قید ہوں گے تو شیطانوں کے اندر بھی سرکشی کے درجات ہیں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو چھوٹی قسم کے شیطان ہیں جن کے اوپر سرکش کا اطلاق نہیں ہوتا شیطان کی ضروریت اور اس کی اولاد اور اس کے اندر مزید اس کی آگے وہ ہے ان میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں ہر شیطان قید نہیں ہوتا بعض نے یہ فرمایا اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان تو سارے قید ہوتے ہیں اب جو گناہ انسان کرتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے کہ چونکہ اس کے نفس نے شیطان کا اس قدر اثر قبول کر لیا کہ اب شیطان نہ بھی ہو تو اس کا نفس اس کو گمراہی کے رستوں پر گناہوں کی طرف اور لہویات کی طرف لے کر جاتا ہے اب جو کچھ یہ کرتا ہے وہ اپنی عادات کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے تو چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شان ہو جو ہیں وہ اس میں شیطان کو قید کرتے ہیں تاکہ انسان کو نیکی کرنے کے اندر آسانی ہو پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شان ہو رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر جب رمضان پورا گزر جاتا ہے اس کی جب آخری رات آتی ہے اس میں اللہ پاک اپنی مخلوقات میں سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں جن کے بارے میں طے ہو جاتا ہے کہ ان کی مغفرت ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے تو یہ اتنی اہم ترین اور اتنی خاص چیز خاص اوقات ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں رمضان شریف جب تک شروع نہیں ہوا تو کسی کے بارے میں ضمانت نہیں آخر آپ سوچیں غالب امکان یہ ہے کہ رمضان کل شام سے شروع ہوگا لیکن آج رات بھی تو بہت سے لوگوں کا انتقال ہوگا آج آپ دیکھ لیں گے پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ آج فوت ہوتے ہیں آج شام کو ہوتے ہیں کل صبح کو ہوتے ہیں تو اس لیے آخر تک کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس پر رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ جو مجلس آج کی رکھی گئی ہے یہ اس خیال سے رکھی گئی کہ ہمارے یہاں الحمد یہاں پر جمعے کی نماز کے اندر بھی پھر ہمارے ہفتے اور اتوار کے جو ویکینڈ کورسز ہیں اس کے اندر بھی اس موضوع کے اوپر ان تین دنوں میں گزشتہ جمعے اور کل ہفتے کے دن اور آج اتوار کے دن تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور بار بار ہوئی اور ہم نے کچھ عملی مشقیں بھی ہیں اپنی ساتھیوں کو کچھ چیزیں لکھوائیں آج ہمیں خیال نہیں تھا کہ ہم اس اشتہار میں اور اعلان میں لکھتے کہ ہماری جو مائیں بہنیں تشریف لائیں ہیں وہ بھی کچھ قلم کاغذ اپنے ساتھ لے کر آئیں تو ہم کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق قیمتی اوقات کی طرف جا رہا ہوں اور قیمتی اوقات کے اندر میں داخل ہو رہا اس کا اس کو پورا کا پورا فائدہ ہوتا ہے تو خیر کچھ چیزیں اس کے حوالے سے میں آخر کے اندر بتاؤں گا آج کی اس مجلس میں جو بات سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا رمضان کے فضائل کے بعد وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا صحابہ کو کیا بتاتے تھے جب رمضان آتا تھا ایک تو حضات صحابہ نے آپ کی چیزوں کو محفوظ کیا اور اس کو ہم تک پہنچایا ہے اور بڑی صحیح سندوں کے ساتھ پہنچایا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آخری جمعہ آتا تھا شابان کا جیسے پرسوں جو جمعہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یا جمعہ ضرورنی ہے شابان کے آخری دنوں کے اندر آپ ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اب چونکہ رمضان کی آمد تھی تو آپ نے کہا کہ ایک مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے اور یہ رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فض اس مہینے کے فضائل میں کچھ گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نوافل کے ثواب کو فرض تک پہنچا دیتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ عام حالات میں آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچاس سال کی زندگی دی ہے تو آپ کے پچاس سال نفل نمازیں آپ کے فرض نمازوں کی ایک رکات کا بدلہ نہیں ہو سکتی یہ تو آگے پتہ آپ نے حدیث بہت سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے رمضان کا ایک روزہ رہ گیا اور یہ ساری عمر روزے رکھتا رہے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا یہ اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا پوری عمر روز نفلی روزے رکھتا رہے ٹھیک ہے ایک روزے کے بدلے میں جو قضا روزہ ایک رکھے گا قانون کے درجے میں قزا ہو جائے گی ایک روزے کی قزا ایک ہی روزہ ہے لیکن ثواب اور اجر اور فضیلت کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ ساری عمر بھی روزے رکھے روزانہ تب بھی وہ جو ایک فرض روزہ اس سے قضا ہوا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا اس کے ثواب کو یہ نہیں پہنچ سکتا فرض میں اور نفل میں اتنا فرق ہوتا ہے اتنا زیادہ فرق ہوتا تو جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے ان کے اجر کو بھی اللہ جب غیر معمولی رکھا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نوافل کے اجر کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں جو فرض کا اجر ہے ان دنوں کے اندر نفل کا اجر بھی اتنا اللہ پاک عطا فرما دیں گے اور کہا کہ پھر ظاہر ہے جب فرض تک نفل فرض تک ہو گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کا کیا ہوگا تو فرمایا اور فرض کے اجر کو اللہ پاک ستر گنا مزید بڑھا دیتے ہیں جو آپ نے نماز پڑھی آج ہم نے بھی اثر پڑھی اگر یہ آج رمضان کے اندر ہم پڑھتے تو ہمیں ستر اضافی نمازوں کا بھی اس کے ساتھ رمضان کی اثر جو پڑھی جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اس پر وہ یہ بات حضور صلی اللہ ارشاد فرمائی اس کے بعد صحابہ کو اس کی ترغیب عطا فرمائی پھر ازاد صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی دعائیں بہت ساری ہیں جو اس موقع پر آتی ہیں ایک دعا وہ ہے جو کہ آپ رمضان سے دو مہینہ پہلے مانگنا شروع کرتے تھے اور وہ دعا وہ ہے جو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد آپ مانگا کرتے تھے آپ اس نے بار بار سنی ہوگی اللہ مبارک فی رجب آپ کیونکہ رجب کا چاند دیکھا تو کہتے ہیں یا کہ اللہ ہمیں اس رجب کے اندر ہمارے،, ہمارے اس رجب کے اندر برکت عطا فرما اللہ مبارک فی رجب و شابان اس کے بعد شابان آتا ہے جو ابھی مہینہ ختم ہو رہا ہے وہ رمضان اور یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیں یہ دعا تو آپ دو پورے مہینے مانگا کرتے تھے جو رجب کے پہلے دن سے شروع کرتے تھے اور رمضان اور شابان تک بھی مانگا کرتے تھے اور جب رمضان شروع ہوتا تھا تو آپ ایک دعا مانگتے تھے جو صحابہ صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی باقاعدہ سکھانے کا مطلب ہے کہ آپ پڑھتے تھے حضور پڑھتے تھے اور پھر صحابہ پڑھتے تھے پھر حضور پڑھتے تھے صحابہ پڑھتے تھے اس طرح ان کو یاد کروائی یہ والی دعا اور وہ دعا ہے اللّہ یہ بہت خوبصورت مطلب اور معنی ہے اس کے اللہ سلمنی لرمضان رمقان یا اللہ مجھے رمضان کے لیے تندرست اور صحیح سلامت کر دیجیے میرے جسم یعنی میری بیماریاں دور فرما دیجیے وہ سارے آزار اور وہ تکلیفیں جو مجھے رمضان میں روزہ رکھنے سے عبادت کرنے سے سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے آگے سدہ ریز ہونے سے اپنے آپ کو مجاہدے اور تھکاوٹ کے اندر ڈالنے سے وہ بیماریاں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں یا رب العالمین میری ان بیماریوں کو دور فرما اللہ وسلمان اور پھر وسلم رمضان لی اور یا اللہ اس رمضان کو کہ ایک ایک لمحے کو ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو جو اس میں تو عطا فرمائے گا اس کو میرے لیے کامل اور مکمل کر دیں یعنی میں مکمل طریقے سے اس لمحے کو وصول کر لوں میں رمضان کا کوئی ایک منٹ اور سیکنڈ ضائع نہ کروں اور فرمایا کہ وہ سلم ہولی اور ضائع تو بندہ نہ کرے اعمال تو کی توفیق تو ہو جائے لیکن اصل بات تو یہ کہ وہ اعمال قبول بھی ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں خدا جانے عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کہا کہ اور یا اللہ پھر جو میں عمل کروں تیری توفیق سے پھر وہ عمل تیرے پاس قبول بھی ہو جائے تو اس کو مقبول بھی فرما لے اس عمل کو تو یہ دعا میں پڑھتا ہوں آپ ذرا میرے ساتھ پڑھے تاکہ ہماری ہو جائے پھر اس کو اللّہ مسلمانہ وسلم دوبارہ پڑھ لے مائیں بہن بھی پڑھیں اس کو ایک دفعہ تھا کم سے کم ایک دفعہ ہم وہ دعا پڑھ لیں جو صحابہ حضور کے کہنے کے اوپر پڑھی تھی کہ اللہ وسلم رمضان وسلم رمضان متقبلا الحمد یہ وہ یہ دعا ہے جس کو یوں سمجھے کہ انسان رمضان سے پہلے اور رمضان کی آمد کے ویسے اس کو آپ ویسے بھی یاد کر لیں اور جب رمضان شروع ہو تو خاص طور پر اس پہ پڑھیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے جس میں سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے اس حدیث شریف کے اندر کہ رمضان شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ شہر مہینے کو کہتے ہیں اللہ کا مہینہ تو یہ جو باقی مہینے ہیں گیارہ یہ بھی تو اللہ کے ہی مہینے سارے سال اللہ نے بنایا ہر مہینے ہر مہینہ اللہ کا ہے اس کا اللہ کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں اہتمام اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت اللہ کی معرفت اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف جو سفر کرتا ہے تو وہ اس کا عام دنوں کی نسبت زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے یہ اس مہینے کو اللہ کی طرف سے ایک کی طرف ایک خاص خصوصیت حاصل ہو جیسا کہ ساری مساجد اللہ کا گھر ہیں ہر مسجد لیکن بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اس کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی اس مہینے کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے تو انسان یہ سوچ کر کہ یہ خاص اللہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دے اپنی چیزوں کو آج ہماری جو گفتگو کا مقصد تھا وہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پر اس نظام الاوقات پر اس ٹائم ٹیبل کے اوپر بات کریں جو ہمیں رمضان المبارک کے لیے بنانا ہے دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ وہ ہوا شہر و صبر یہ صبر کا مہینہ ہے صبر اتنا وسیع مفہوم ہے اگر آپ نے صبر کی حقیقت کو واقعتاً سمجھنا ہے تو وہ کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے ہمارے حضرت نے لکھی ہے دو جلدوں کے اندر اس کے اندر جو صبر کا باب ہے کبھی اس کو آپ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اپنی زبان میں صبر بڑی محدود سی چیز کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی کہ کو غصہ آ رہا تھا اسے کنٹرول کر لیا ہم اس کو صبر کہتے ہیں اور یہی ہمارے یہاں صبر کا صرف مفہوم ہے صبر بڑے وسیع معنے کے اندر ہے تو اس مہینے میں ہمیں جس چیز کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے دیکھئے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے رمضان میں تو وہ اس سے کہے کہ انی سا اسے کہ میں کیا ہوں روزے سے ہوں. مطلب یہ کہ میں جھگڑا نہیں ایسے ہی دوسرے انسان ہو گھر کے اندر ہو جاتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے کوئی بات ہو جاتی ہے اگر کوئی ایک فرد میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی غصے میں آئے یا کوئی غصے کا اظہار کرے تو دوسرے کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ اس کو یاد دلائے کہ یہ کون سا یہ کیا ہے روزہ ہے اور یہ رمضان ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے اگر ہم نے اس کے اندر صبر کی مشق نہ کی تو اس کے بعد ہمیں اس سے زیادہ موافق صورتحال کوئی اور نہیں ملے گی صبر کرنے کے لیے تو صبر گھر کے اندر رویوں کے اندر بھی صبر کرنا ہے آپس کے تعلقات کے اندر بھی صبر کرنا ہے اور ساسوں نے بہووں کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے اور بہووں نے ساسوں کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے اور نندوں نے دیورانیوں کے ساتھ بھی اور دیورانیوں نے جٹھانیوں کے ساتھ بھی آپس کے رشتوں کے اندر صبر آپس کے رشتوں کے اندر جو ایک دوسرے کے دلوں کے اپنے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر جو کبیدگی ہوتی ہے اس کو رمضان کے آنے سے پہلے صاف کر لینا چاہیے کسی سے کوئی کہا سنا جس کا اثر دل کے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے ایک کینے کا تاثر محسوس ہوتا ہے دل کے اندر اور اس کی کوئی بدخاہی سی دل کے اندر محسوس ہوتی ہے ان چیزوں سے اپنے دل کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صاف کر لینا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بعض مبارک راتوں کے بارے میں جیسے رمضان کے آخری اشرے میں کہ سارے گناہگار بخشے جائیں گے ہر قسم کے گناہگار بخشے چند گناہگاروں کے بارے میں آیا کہ ان کی مغفرت ان مبارک راتوں کے اندر بھی نہیں ہوتی ایک روایت اس کے اندر یہ ہے کہ ان دو شخصوں کی نہیں ہوگی ایک وہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا مشرک کی شرک اتنی سخت ترین چیز ہے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والے کی نہیں ہوگی اور دوسری فرمایا کہ جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کی نہ ہوگا کوئی بغض ہوگا کوئی عداوت ہوگی اس کی بھی اللہ جلشان ہو ان مبارک راتوں میں جب اللہ کی رحمت عام ہوگی اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے یہ محروم بیچارے اس سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے تیسری چیز کہی گئی ہے کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ یہ چیزیں آپ کے پہلے ذہن میں رہیں پھر اس کی طرف آئیں اور وہ کیا مطلب خیر خواہی کا کہ کسی دوسرے تک انسان کی خیر پہنچے دوسرے تک انسان کی خیر پہنچے ہماری مائی بہنیں بڑی خوش قسمت ہیں ان کی خا... خیر تو پورے گھر کو پہنچتی ہے سارا گھر ان کے بنائے ہوئے شہری کھا رہا ہوتا ہے ان کی بنائی ہوئی افطاری کھا رہا ہوتا ہے ان کے اور جو ان کے سارے گھر کا ایک نظام پورا مرد جتنی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس ساری عبادت میں خواتین گھر بیٹھی اس لیے شریک ہوتی ہیں کہ ان کا انہیں کے کی بنائی ہوئی فضا اور ماحول کی وجہ سے مردوں کے لئے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ کوئی عبادت کر سکے دیکھیں عام گھروں کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر مردوں کو اپنی گھر والوں سے خواتین سے جو راحتیں پہنچتی ہیں اگر وہ ان کے استری کیے ہوئے کپڑے ان کے دھلوائے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں تو ان کپڑوں میں جو عبادت بھی ہو رہی ہے اس خاتون کو اس کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ ذریعہ بنی ہے اس انہی کے کھلائے ہوئے کھانوں اور ان کے پکائی ہوئی سہریوں اور افطاریوں کے ذریعے سے انسان کا رمضان گزر رہا ہوتا ہے تو مردوں کی ساری کی ساری عبادت کے اندر ان کی شرکت ہو رہی ہوتی ہے خدمت جو خواتین کر رہی ہوتی ہیں اس کا اللہ جنہ نے اس قدر اجر رکھا ہے رمضان میں خاص ان کی خیر تو پہنچتی ہے اپنے گھر والوں کو کم سے کم خواتین کی مردوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری خیر کس کو پہنچے گی ہم نے رمضان میں چونکہ خیر خواہی کا مہینہ فرمایا تو اس میں ہمیں اس بات پر خصوصیت کے ساتھ غور کرنا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کو خیر ضرور پہنچانی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ اللہ آپ سب لوگوں تک تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیسے پہنچائیں گے لیکن اگر آپ کا تعلق البرحان کے ساتھیوں سے ہے تو ہم ایک پورا کیلنڈر بنا رہے ہیں جو ہماری خواتین البرحان میں پڑھتی ہیں اور وہ بھی تشریف لائیں گی اور یہاں جو بران کے ساتھی آئے ہیں جن کے ساتھ ہمارے فونوں کے رابطے ہیں اس کی صورت باقی جو ازاد دور سے آئے ہیں اس وقت میرے ذہن میں ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ ایک ہم نے نظام الاوقات پورا انشاءاللہ مرتب کیا ہے اس کی آخری مراحل اس کے وہ ہو رہے ہیں جس میں آسانی کے ساتھ روز کرنے والے کاموں کی ایک پوری فہرست تیار کی جا رہی ہے کہ یہ یہ کام کرنے ہیں اور ان فضائل کے کہ خیال کے ساتھ کرنے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرنے فضائل کے استحصار کے ساتھ کرنے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو کیونکہ جب انسان کو فضیلت معلوم ہوتی ہے کسی کام کی اس کام میں جو روح آتی ہے وہ ویسی کسی عمل کے اندر نہیں آ پاتی کہ انسان نے ویسی کر لی ہے جب فضیلت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس پر اللہ جان یہ عطا فرماتے ہیں پھر اس عمل میں جو انسان کا خوشو اور خوضو ہوتا ہے اس کی جو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے جو اس کو اس سے جس طریقے کے ساتھ وہ کرتا ہے وہ اس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ہم نے تیسری چیز یہ ہے کہ خیرخاہی کے لیے کا کی صورتیں سوچنی ہیں خیرخائی کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو افطاری کریں خیرخائی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کریں میں نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رمضان شریف میں روز صدقے کا اہتمام روزانہ ہر روز صبح اٹھ کر چاہے پانچ روپے ہوں چاہے دس روپے ہو چاہے سو روپے ہو دو روپے ہو ایک روپے ہو لیکن جب یہ فہرست جب اللہ جل شاہ کے پاس آپ کے اعمال جائیں تو ان اعمال کے اندر مالی صدقے کا عنوان بھی ضرور ہو اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ چلے شاہ مقدار نہیں دیکھتے کہ کتنے تھے یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص کتنا تھا اس کے اندر اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس موجود مال کے تناسب سے کتنا تھا پرسینٹیج کیا بنتی ہے اگر ایک مزدور کے پاس سو روپے ہے اور اس نے ایک روپے دیا تو یہ ایک روپیہ اس کے مال کا ایک فیصد ہے اور ایک بندے کے پاس ایک ارب روپے ہیں اور اس نے ایک لاکھ روپے دیا ہے تب بھی یہ ایک فیصد نہیں بنتا یہ اشاریہ صفر ایک فیصد بنے گا یعنی ہزارواں حصہ جا کر یہ بنے گا تو اس مزدور کا روپیہ جو ایک ہے وہ اس کے لاکھ روپے سے زیادہ وزنی ہے کیونکہ وہ اس کے کل مال کا ایک فیصد دی. اس نے اپنا ایک فیصد دی جیسا کہ سیدنا نہ مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کل دیا اور عمر فاروق نے اپنے کل مال کا نصف دیا اس کو اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ یہ جو لایا ہے جو اس نے دیا ہے اس نے اب کیونکہ مجاہدہ قربانی ہے اس نے اپنے پاس موجود چیزوں میں سے کتنے پر اثار کیا کتنے کے اوپر اس نے قربانی کی تو ایک تو خیرخائی کے اندر جو ہے وہ روزانہ صدقے کا اہتمام ہے جو میں کروں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈبہ گھر کے اندر رکھ لیں اور صبح اس کے اندر جو دس پچاس روپے آپ کی توفیق ہو وہ اس کے اندر ڈال دیا کریں اور تین چار پانچ دن کے بعد اس کو کھول کر جو پیسے نکلیں وہ کہیں خیر کے مصارف کے اندر غریبوں کو فقیروں کو مسکینوں کو ان ان کو ان کے اوپر سو خرچ کر دیا کریں اچھا جی چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور روایت سنی بھی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اول رحمۃ اس کا جو پہلا حصہ ہے اولین حصہ یعنی پہلا عشرہ پہلے دس دن یہ رحمت کے دن ہیں یعنی اللہ جل شانوں کی طرف سے رحمت کے فیصلے اترتے ہیں وہ اوسط ہو جو درمیان کا عشرہ ہے اس میں مغفرت کے اور وہ ہو جو بالکل اس کا آخری حصہ ہے وہ اتقم من النار آگ سے خلاسی کے فیصلے اس کے اندر ہوتے ہیں تو آسمان سے جیسے فیصلے اتر رہے ہوں زمین سے انسان ویسی دعائیں کرنا رہا ہو کیونکہ جیسی بارش برس رہی ہے ویسے ہی برتن لے کر بندہ اس کے حساب سے نیچے بیٹھا ہوا تو وہ بارش سے زیادہ مستفید ہو جاتا ہے ایک بندے نے اگر بارش کے اندر چمچہ لے کر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے چمچے میں چار خطرے آ جاتے اور ایک بندہ اگر بارش کے اندر تنگ منہ والی سراہی لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی چند خطرے آئیں گے اور ایک آدمی اس طرح کھلے تھال لے کر بیٹھا ہوا ہے اسے بارش کا پانی زیادہ آئے گا تو جب آسمان سے رحمت اور رحم کے فیصلے اتر رہے ہیں تو زمین سے جو آپ دعائیں کریں اس میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے رحم اور رحمت کو طلب کریں تو اس میں کیا ہے میں نے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعا ہے چھوٹی سی مختصر سی رب بغ فرور خیر و راحم رب فر ورحم وانت اس کو رب ورحم و سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کریں پہلے اشرم حسن دوسری بات ہے کہ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکار کر دعائیں کی جاتی ہیں یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا یا الله ان ناموں سے دعائیں کی جاتی ہیں ائل اشی کے اندر جواب دعا کریں تو اس میں کثرت کے ساتھ کہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحم کہتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور الراحمین کہتے ہیں رحم کرنے والوں میں سے یعنی جو رحم کرنے والے ہیں ان میں بھی پھر سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کو آپ پکار رہے ہیں تو اپ اللہ تعالی کو کس چیز کا واسطہ دے رہے ہیں رحمت کا رحم کا واسطہ دے رہے تو اور اللہ کا اشرا رحمت کا اس لیے اس میں اپ کی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوسرا اہتمام اس بات کا کرنا اچھا دیو. کچھ چیزیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بتائی جائیں گی کہ ہمیں کن چیزوں کا احتمام کرنا ہے سب سے پہلی بات ہی یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ شہر الرمغان اللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی انضرفیل قرآن رمضان اور قرآن اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں رمضان کی قرآن کے ساتھ جو مناسبت ہے اور اللہ جشع نے جہاں پر بھی انبیاء علیہ مثلاۃ والسلام کی قوموں نے اللہ تعالیٰ سے کسی خصوصی انعام کا مطالبہ کیا ہے جیسے کہ قوم عیسیٰ نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اتروائیے جس کے اوپر نعمتیں چنی نہیں ہوں تیار دسترخوان کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے اخواب یہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارے زمین پر اتاریں مفصری نے لکھا ہے کہ نبی نے مان لی تھی بات انہیں کہا تھا میں, میں کر لیتا ہوں یہ دعا تم لوگ کہنے پر تم لوگ ایسا کرو کہ اس دعا کو تاکہ میری دعا اللہ قبول فرما لے تم لوگ تیس روزے رکھو تو اس ایکسٹرا آرڈنری فرمائش کو پورا کرنے کے لیے جو کہ سنت اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رزق دینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے دسترخوان زمینوں پر اتارے گا اور اس پہ خان چنے بھی ہوں گے اور نعمتیں رکھی بھی ہوں گی اللہ پاک نے رزق دینے کا طریقہ اور بنایا ہے اسے کہا تجارت کے ذریعے کماؤ زمیندارے کے ذریعے کماؤ زمین کو بو بیج بو پانی دو اس سے چیز جی, اس کو کاٹو پھر اس کو حل چلاؤ اور اس کے بعد اس یہ رزق کے طریقے ہیں جو اللہ نے کائنات میں انہوں نے کہا نہیں ہمیں تیار چاہیے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں تورات لے کر آئیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے رکھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی خاص نعمت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں کوئی اہم اور غیر معمولی تو عام سنت اللہ یہ ہے کہ اس سے پہلے روزے رکھوائے جاتے ہیں اسی لیے جو مغفرت کے اصل فیصلے ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری راتوں کے اندر جا کر ہوتے ہیں کہ وہ سنت اللہ پوری ہو گئی انسانوں نے وہ کوائف پورے کر لیے جن کوائف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے رحمتوں کے دہانے اور بخشش اور مغفرت کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے رمضان کے ساتھ جو قرآن کی مناسبت کی بات ہے یہ قرآن بھی چونکہ ایک آسمانی چیز ہے اور اس کو جب انسان رمضان کے اندر پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے اندر جو روحانی صفائی اور جو اس کے اندر اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں نہیں ہو سکتے سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ دل لگانا چاہیے رمضان میں تلاوت کے اعتبار سے تلاوت کی کثرت اور حضرتیثکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کے بارے میں اپنے بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ میری بچیاں گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ ان کے گھروں کا کام کاج ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے آپ کبھی ان کی آپ میں پڑھیں ان کے ہاں اوسطاً عام دنوں میں روزانہ دونوں وقت مہمانوں کا تناسب 35 سے 40 کم سے کم اور ڈیڑھ سے پونے 200 تک پہنچایا کرتا تھا اور کوئی ملازمہ گھر کے اندر نہیں تھی گھر کی بیٹیوں نے ہی ان سارے مہمانوں کی تیاری کرنی ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بعض اوقات ایسے ایسے عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات ہوتے تھے مجھے چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں کہتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا اپنے گھر سے تو میں نے دیکھا کہ شیخ العارف ابلاجم شیخ الاسلام ابولمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لارہ میری طرف میرے گھر کی طرف اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایسے بدری نام تو لے دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے تو جب انہیں کہیں جانا ہوتا تھا تو جو دیوبند کا قصبہ ہے یو پی میں یہ چھوٹا سا قصبہ ہے اس پر جو ٹرین گزرتی ہے وہ لوکل لائن گزرتی ہے سہارنپور جو ہے جہاں سے شیخ حدیث صاحب ہوتے تھے وہ ضلع ہے سہارنپور ضلع کا صدر مقام ہے یعنی ایک پروونشل ہیڈ کواٹر ہے تو وہاں پر وہ جنکشن ہے بڑی لائن ہے تو وہ ادھر سے نکل کر سہارنپور آیا کرتے تھے ریل گاڑی کے اندر پھر اگلی ریل گاڑی کے اندر کبھی تین گھنٹے ہوتے تھے کبھی چار گھنٹے ہوتے تھے تو وہ یہ وقت حضرت شخل الدیس صاحب کے پاس آ جایا کرتے تھے حضر شخ الدیث صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے عمر میں اور اپنے آپ کو ان کو چھوٹوں میں سمجھتے تھے تو کہتا ہے حضرت شریف لائے تو میرے تو میں دہرا حضرت کے پیچھے کہا کہ چھ سات آٹھ لوگ اور بھی تو کہنے لگے کہ میں نے ان کو دیکھا میں گھر کے باہر ہی تھا تو فرمایا کہ بہن این دوپہر کا وقت دوپہر کے کھانے کا وقت گھر کے اندر کھانا کھایا جا چکا تھا تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مہمان اوپر حضرت کا مہمان خانہ اوپر ہے پور کے اندر میں نے دیکھا الحمد للہ کہ فضل سے ہم سارنپور گئے تھے دیکھا اس گھر اس مہمان خانے کو بھی دیکھا تو کہا کہ میں نے مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ اوپر چڑھتے جائیں میں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا حضرت بھی اوپر چلے گئے پیچھے پیچھے جو لوگ تھے وہ آٹھ دس لوگ وہ بھی پیچھے چلے گئے کہتے ہیں میں نے بیٹیوں کو آواز لگائی کہ جلدی سے آگ لگا دو چولہوں کے اندر سوئی گیس نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں لکڑی کے چولہے یعنی لکڑیوں کو آگ لگاؤ میں نے بیٹیوں کو آواز دی کہ لکڑیوں کو آگ لگاؤ اور کہتے ہیں پانچ بیٹیاں تھیں میری تو میں نے کہا کہ کوئی ہانڈی کے کو وہ کرو کے لیے آگ لگاؤ کچھ تبا رکھو اور روٹیاں شروع کرو اور کہتے ہیں میں بھاگا ننگے پاؤں باہر کی طرف کہتے ہیں وہ میں قصاب کی طرف بھاگ رہا تھا میں نے کہا دیکھو کیا تو کہتا ہے عجیب اللہ کی شان کہ وہ کساب ہاتھ کے اندر دو کلو قیمہ لے کر اسے ہماری گلی کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کہاں تو تصے کہا کہیں اور لے کے جا رہا ہوں میں نے کہا یہ مجھے دو جس کے لیے لے جا رہے ہو اسے کچھ اور دو یہ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ قیمہ پکڑا میں گھر پہنچا تو بیٹیوں نے ہانڈیاں لگا چکی تھیں اور اس کے اندر پیاز اور ٹماٹر کا مسالہ جو ہے وہ بھن رہا میں نے وہ قیمہ لا اس کے اندر ڈال دیا اس مثالے کے اندر اور ادھر سے دوسری دو تین بیٹھ گئی توے کے اوپر انہوں نے روٹی پکانی شروع کر دی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اوپر جا کے شور مچایا جائے دسترخوان لگاؤ دسترخوان لگاؤ دسترخوان کہا دسترخوان کہ لگا پانی لگا یہ اتنے دیر میں قیمہ جو تھا وہ نیم برشت ہو گیا اور ادھر سے پانچ چھ روٹیاں بن گئی اور روٹیاں بن رہی تھیں میں نے دسترخوان لگایا ساتھ. کہا حضرت مدنی مجھے دیکھنے کہہ لگے کہ یہ کھانا پہلے سے تیار تھا ہمارے آنے سے پہلے میں نے کہا حضرت پہلے سے نہیں آپ کے آنے کے بعد یہ قیمہ بازار سے خریدا گیا تو کہتے ہیں وہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ہی کیسے ممکن ہے کہ بازار سے قیمہ ہمارے آنے کے بعد خریدا گیا اور یہ دسترخوان لگ گیا تو مولانا اعزاز علی صاحب منطق کے بہت بڑے مولانا ابراہیم بلیاوی صاحب منطق کے بہت بڑے استاد تھے مشہور تو وہ کہنے لگے کہ بڑے متفقرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ بات کچھ معقول نہیں ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ان بارہ منٹوں کے اندر یہ کیسے ہوا تو کہا میں نے کہا کہ حضرت ہر بات عقل میں نہیں آتی کھانا نوش فرمائے لیکن یہ ہے اسی طرح میں نے یہاں تو کہتے ہیں حضرت مدی نے فرمایا باقیوں سے کہا کھانا کھاؤ اس کے ہاں یہ قصے چلتے رہتے ہیں اس کے ہاں اس طرح ہوتا رہتا ہے کہتے اس وقت کو نہ دیکھیں یہ ان کی بچیوں کا معمول تھا اس طرح کے مہمانوں کے گھر میں آتے تھے اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے اچانک اچانک آتے تھے اور ان کے لیے سارے کھانے گھر میں بنتے تھے کہتے ہیں ان سارے کاموں کے ساتھ میری بچیاں چلتے پھرتے بیس پچیس سے پارہ قرآن کے پڑھ لیتی ان ساری ان سارے معمولات کے ساتھ بیس پچیس سے پارہ تو کہتے ہیں ہمارے ہو ہی جاتے ہیں سب تو یہ آخر یہ بھی تو خواتین تھیں یہ بھی مصرورات اس طرح کی مہمانداریاں آج ہمارے گھروں میں کہاں ہیں آج کل تو جیسے ہی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ بازار سے کچھ منگوا لیا جائے نہیں تو آج کل وہ گھروں کے اوپر ہی پہنچا دیتے ہیں وہ ایک فون کر دیا جائے تو گھروں پر چیزیں ریڈی میڈ پہنچ جاتی ہیں اس قسم کے مہمان نمٹا کر بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی خدمت بھی کر مہمانوں کی لیکن بہرحال اور ابر تو خود مہمانوں کی آمد کم ہو گئی ہے بہت اس کا نظام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے تو تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے ہم اس کو عذر نہ سمجھیں کہ ہمیں گھر میں کام کاج کرنے پڑتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ وہ بلکہ ان سارے کاموں کے ساتھ کاموں کے بارے میں تھوڑا سا بھی عرض کروں گا آخر کے اندر کہ اس کے لیے اس کے لیے کیا کیا جائے تو تلاوت کتنی کی جائے شکردیس مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی آپ بیتی میں اپنی دادی کا معمول لکھا ہے اور کہ ان کا معمول تو رمضان شریف کے اندر ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا تھا کہ ایک قرآن روز پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان ان کے گھر کی خواتین کو ویسے غیر معمولی دینداری سے اللہ پاک نے نوازا تھا سب کے اندر یہ صفت بہت زیادہ تھی ایسی اس کا اثر یہ تھا ان خواتین کی دینداری کا اثر یہ تھا کہ اس گھر سے بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے اللہ پاک کی ان عورتوں کا کہ گودوں سے جو بچے اٹھے پوری امت کی دینی قیادت ان بچوں نے کی مولن الیاس صاحب رحمۃ العلیہ مولانا یا, یا صاحب رحمۃ اللہ مولا یوسف صاحب رحمۃ العلیہ شکر الدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی مولا نام الحسن صاحب رحمۃ العلیہ اور اس کے بعد یہ ابھی تک سلسلہ الحمد للہ اس کا چل رہا ہے وہ حضرات یہ خود کہتے ہیں الحمد للہ ہمیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے اتفاق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جو شخصیات اٹھی ہیں بڑی اور یہ صرف اتنے نہیں ہیں اس سے پیچھے بڑا سلسلہ کہا کہ یہ ہمارے گھر کی عورتوں کی دینداری کی برکت انہیں کی وجہ سے کیونکہ اتنا گھر کے اندر عمل اعمال کا ماحول تلاوت کا ذکر کا خدمت کا اور ان چیزوں کا کہ اس سے بچوں کو فضا ملتی ہے زبردست طریقے ہمارے یہاں دیکھیں کہ ایسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کھاتے پیتے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور بالکل بچپن کے اندر ان کو جو سنبھالنے کے لیے غیرمسلم آیاں رکھی جاتی ہیں فلپائن سے خواتین لائی جاتی ہیں اور دوسرے ملکوں سے لائی جاتی ہیں بےچاری مسلمان بھی ہوتی اور اپنے نوزائیدہ بچے وہ ہم ان کی گودوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ان کو وہ ابتدائی جو اس کے بچے کی شخصیت بننے کا جو اہم ترین زمانہ ہے وہ ایک مسلمان کا بچہ غیر مسلم کی گود کے اندر گزارے اب کہاں وہ بچے جو ایسی پاک باز بیبیوں کی گودوں سے اٹھیں اور کہاں وہ بچے جو غیر مسلم آیاؤں کی گودوں سے نکلیں یہ دونوں کیسے ان کی تربیت ایک جیسی ہو سکتی ہے کیسے ان کی کیفیات ایک جیسی ہو سکتی ہیں تو اپنی اولادوں کے اوپر یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو دین کا ماحول نہ فراہم کیا جائے اور ان کے جو بچپن کے اندر جو ان کے دینی تقاضے ہیں اس کو نہ پورا کیا جائے تو ایک بات تو یہ قرآن شریف کے والے سے میں نے آپ کو عرض کر دی اس میں ایک پا ایک پار ایک قرآن پا شریف روز پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے اور ایک نہ پڑھ سکیں تو دس سپارے اگر روزانہ پڑھے جائیں تو ہر تین دن کے اندر ایک ختم ہو جائے گا رمضان شریف میں دس ختم ہوں گے دس سپارے پڑھنا بھی کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے اوقات کی حفاظت ہے دس سے پارے نہ پڑھنے اور دوسرے درجے میں تو تیسرے درجے میں یہ ہے کہ ایک منزل روز پڑھے یہ منزل قرآن کی بنی اس لیے ہے کہ یہ روز پڑھنے کے لیے عام دنوں کے اندر بھی تو عام دنوں میں ہم نہیں پڑھتے رمضان میں پڑھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہر ہفتے ہمارا قرآن ہر ساتویں دن ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ کر کے چار قرآن تو کم سے کم ہمارے ختم ہو جائیں گے اگر ایک منزل بھی نہیں پڑھ سکتے جو کہ میں نے کہا کہ منزل کی تعین کی گئی ہے سال کے تین دنوں میں پڑھنے کے لیے کہ ہفتے انسان ختم کرے تو کم سے تین پارے تو پڑھیں تین پارے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کر لیں گے ایک عشرہ پہلے عشرے کا قرآن پھر دوسرے عشرے کا قرآن پھر تیسرے عشرے قرآن اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے کسی سے تو بہت ہی آخری درجہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں ایک قرآن تو پڑھیں اور وہ اس وقت ہوگا جب ایک پارہ روزانہ پڑھیں گے لیکن یہ بہت زیادہ کم ہے کسی کو بہت اٹکتا ہوں قرآن ایک پارہ پڑھنے میں اس کئی گھنٹے لگتے ہوں تو پھر تو ازر ہے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سے پارہ پڑھنے میں تین چار گھنٹے لگتے ہیں عام بندے کو جو ہے ایک سپارہ پڑھنے میں بیس پچیس منٹ لگتے ہیں اس کو تین چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں تو ایسا بندہ اگر ایک پارا پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے اٹک کر پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے دوہرا اجر رکھا ہے جو مشقت سے پڑھتا ہے لیکن یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے تلاوت کی روانی عطا فرمائی ہے اور نارمل سپیڈ کے ساتھ وہ پچیس سے تیس منٹ کے اندر وہ قرآن وہ پڑھ لیتا ہے تو کے لیے تین چار گھنٹے میں بہت سارے سپارے اس ہو سکتے یہ تو گیا قرآن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 لیکن اتنا وقت ضرور ہو کہ خواتین بھی تحجد پڑھ سکیں ان کی تحجد کیوں چھوڑ جاتی ہے سہری کے بندوبست کے اندر اور آخری وقت میں شہری کرنے کی کتنی خواتین ایسی ہیں کہ رمضان شریف میں تجد نہیں پڑھ پاتی تو آپ لوگ اس کا معمول بنائیں کہ سہری جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ختم ہوگی اور پھر تحجد خواتین بھی پڑھیں گی اور آخری پندرہ منٹ یہ تو خاص کر لیجئے دعا کے لیے اس میں سارے گھر والے اگر اکٹھے بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں تو بیٹھ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 اور کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر پر خصوصی انعام ہوگا اس لیے اس وقت کے اندر بچوں کو بھی تھوڑی سی عادت ڈالیں کہ وہ اس وقت میں دعا کریں اس آخری وقت میں بچوں کے منہ کے اندر سب لق میں نہ ٹھونسیں ان کو اللہ سے مانگنا بھی سکھائیں کہ کیسے انہیں کرنا تو تحجد کا اہتمام کیا جائے کم سے کم دو رکعت ہے تحجد کی چار بھی پڑھی ہے حضور نے آٹھ بھی پڑھی ہے بارہ بھی پڑھی ہے تو اگر بارہ مکہ وقت, وقت ہے تو بارہ پڑھ لیں نہیں تو آٹھ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 اور اس کے بعد پھر کی نماز پڑھنے تو اس ماحول کے اندر بیٹھنا ذرا آسان ہوتا ہے تو جو ساتھی چاہیں تو یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد اشراک تک یہاں بیٹھ کے عبادت کریں تیسری نماز جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز چاشت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے انسان کے جسم میں تین جوڑ ہے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 ہو سکے تو روز پڑھ لیا کرے. روز نہیں یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ روز پڑھ لیں روز نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو چچا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں اس کو تو اس کو جو ہے آ, کیا کریں روزانہ منٹ اس کے اندر لگتے ہیں کیونکہ تین سو دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے ڈیڑ سو ڈیڑھ سو ستر ستر دفعہ کر کے یہ کوئی تقریباً اس کی مقدار پچہتر پچہتر دفعہ پڑھنا تو وہ ڈیڑھ سو اور ڈیڑھ سو تین سو دفعہ چار حکاتوں کے اندر پڑھا جاتا ہے ترتیب آپ کو اس کی پتہ ہوگی نہیں پتہ کسی کتاب میں دیکھنے فضائل امال میں لکھی نہیں اور کتابوں کے اندر کی ترتیب یہ پانچ نوافل ہیں جن کا اہتمام کرنا جو ہے وہ انتہائی برکت کا اور بہت زیادہ سعادت کا باعث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 اس سے تم اس کا اہتمام کرو پہلی چیز فرمائی کہ کلمہ طیبہ لا کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہی اللہ کا اس کی کوئی مقدار آپ متعین کر بہتر یہ ہے جو مشاہد کا تجربہ ہے کہ تین سو دفعہ صبح پڑھے تین سو دفعہ شام تین تصبی صبح تین تصبی شام دوسری چیز آپ نے فرمائی صحابہ کہا کہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار استغفر استخر اللہ ربی بنکل نظم بن طوبی نہیں ویسے اسطف اللہ اسطف اللہ بھی استفاع ہے لیکن یہ استغفار پڑھنا چاہیے اسطفر اللہ ربی من الظم ذنب واتوب طوب اس کا بھی تین تسبیح صبح یعنی تین سو دفعہ صبح تین سو دفعہ شام یہ دو چیزیں ہوگی تیسری آپ نے فرمائی کہ آپ اللہ سے کہو اللہم انی انیل الجنہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں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 اجرنی من النار یا اللہ مجھے آگ سے میری حفاظت فرمائی یعنی جہنم سے پنامہ جنت مانگو اور ان الفاظ کے ساتھ تو یہ الفاظ آپ اپنے پاس لوٹ کرنے کہ اللہم اینی اسئلکن جنہ اس کو خوب اس کی دعا کریں اور اللہم اجرنی من النار یا اللہ آگ سے ماری حفاظت فرمائی یہ چار باتیں آپ نے خاص طور پر تلقین فرمائی لیں پانچویں بات کا کے ساتھ اضافہ فرمانے۔ اور وہ ہے کثرت کے ساتھ درود شریف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 یہ یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیجیے یہ تو کہ رمضان کے اندر کی چیزیں کچھ چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں جو میں نے لکھا بھی تھا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان سے پہلے ابھی کرنے کی ہیں جس طرح شابان کی یا تو آخری آدھا گھنٹہ ہے اور یا پھر اگر کل روزہ نہیں آتا تو پھر چوبیس گھنٹے اور آدھا گھنٹہ باقی ہے سات بجے نماز ہوگی مغرب کی ساڑھے چھ ہونے والے تو یا آدھا گھنٹہ باقی ہے یا ساڑھے گھنٹے باقی ہے سب سے پہلی چیز رمضان میں جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ انسان وہ جو میں نے آپ کو بتائی شروع کے اندر اور پڑھوائی بھی صحیح کہ دعا کرے دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ سے مانگے اللہ کے دیے بغیر انسان کچھ نہیں ملتا دوسری چیز رمضان میں جاننے سے پہلے یہ ہے کہ انسان سط دل سے توبہ کرے اپنی پچھلی ساری زندگی کی خطاؤں کو اور اپنے گناہوں کو اور اپنی نافرمانیوں کو اور اپنی معصیتوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے ٹھیک ہے اللہ میں توبہ کرتا توبہ پر یہ ہوتا ہے کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں جو انسان سے کہ وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں کیا چیز رہ جاتی ہے جن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے مثلا نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئیں جو آپ نے پڑھنی ہے جو پہلے نہیں پڑھی اور آپ کے ذمہ زکوٰۃ رہ گئی اگر ہے کوئی تو اگر حج نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمہ ہیں اور اگر کوئی روزے چھوڑے ہیں پچھلے رمضانوں کے اندر تو وہ آپ کے ذمہ ہیں تو اس توبہ کے اندر اس کو مان لیں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ یہ میرے ذمے ہیں اور میں اس کو کروں گا مان لیں آپ کا کوئی بندہ آپ سے پیسے لے کر بھاگ جائے اور آپ کو دیشہ ہو کہ دے گا یا نہیں دے گا تو جب وہ مان بھی جائے تو آپ کہتے ہیں چلو آدھا کام ہو گیا اسے مان لیا کہ میرے اوپر ہیں تو آپ بھی مان لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ یہ میرے ذمہ ہیں اتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں اور اتنے روزے میرے ذمہ ہیں اتنی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے اور حج میرے ذمہ ہے یا اللہ یہ میں کروں گا مجھے تو مہلت عطافرما اور مجھے توفیق عطافرما میں م... میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے ذمے موجود ہیں ایک تو یہ کام اس کے اندر ہو جائے دوسری چیزوں کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے بڑا سخت معاملہ ہے کن چیزوں پر ہے جن کی غیبت کی ہے وہ ان کے معاف کرنے سے معاف ہوگی جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے دے کر ہی قصہ ختم ہوگا اگر کسی نے گھروں کے اندر ماؤں کو ان کا حصہ نہیں دیا میں سے بہنوں کو ان کی میراث نہیں دی بیویوں کو ان کا مہر نہیں دیا تو وہ اب ان سارے ان مالی معاملات کو بھی ٹھیک کریں اور کسی پارٹنر کے پیسے دینے ہیں کسی اور بندے کے پیسے دینے ہیں کسی کی کو, کو کوئی اور اس سے معافی مانگنی ہے تو مخلوق کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لا کر لیا جائے یہ توبہ کا حصہ ہے اس سب کے ساتھ توبہ مکمل ہوتی ہے توبہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے نہیں ہوتی وہ تو ویسے کرتے رہتے ہیں سارا دن لیکن ان چیزوں کو اہتمام کرنے سے تیسری چیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان ہمت کا مہینہ ہے ہم عائشہ رسدیکہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کمر کس لیا کرتے تھے کمر کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہ بندہ کسی محاذ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ہمت کے ساتھ یہ وقت گزارنے کا موقع ہے اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کو خود توفیق نہ ہو تو کچھ وقت جا کر اہل ہمت کے ساتھ گزارے ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں رمضان کا ان کا رمضان کیسے گزرے ہم لوگ سارے آپ کو پتہ ہی ہے آخری اشرے دل تو ابھی سے جانے کو چاہتا ہے لیکن یہاں کام ذمہ داریاں ہوتی ہیں کر بابا شریف جاتے ہیں آخری اشرے میں اپنے حضرت اپنے شیخ و مرشد کے پاس وہاں ہم نے کیا دیکھا زندگی اتنا عرصہ گزر گیا حضرت سے میرے تعلق کو اللہ کا فضل ہے میں اس کو قبول فرمائے پچیس چھبیس سال ہو گئے تو رمضان شریف کے اندر ہم جب آخری اشرے میں جاتے ہیں آخری عشرے میں مغرب کی نماز سے لے کر صبح اشراق کی نماز تک اس پوری رات میں ہم نے کبھی حضرت کی کمر فرش کے ساتھ لگی بھی نہیں دیکھی کبھی بھی پورا یہ وقت جاگنے کا معمول اور بہترین عبادت ایسی ہمت کے ساتھ ادھر ترابی ختم ہوتی ہے تو کچھ مہمان آ جاتے ہیں ہجرے میں اس میں متقف میں ہمارے جیسے منہ چڑھے وہ جا کر حضرت کے پاس آپ کے مہمانوں کو کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف لوگ لیکن وہ آ جاتے ہیں تو کچھ ان کے لیے پھل منگوا لیا کچھ چیزیں منگوا تھوڑا سا مہمانوں کا اکرام فرماتے ہیں. پھر ایک حافظہ بتائیے نہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور تراوی میں ایک سپارہ سنا اب کھڑے खड़े کے تین سپارے سن تراوی کے تراویح کے فوراً بعد آدھے گھنٹے بعد اس کے بعد وہ حافظ صاحب تھک جاتے ہیں ظاہر بات ہے تو حافظ صاحب کو چھٹی دے دیتے حافظ صاحب بھی گئے جو سات لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی گئے ہر ایک کمر پکڑے ہوئے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے تراوی پڑی ہوتی ہے پھر یہ تین سپارے لوگوں کو بھیج کر خود دوسری جگہ مسلح ڈال کے اس کے بعد تعجب پڑھتے رہیں گے نفل پڑھتے رہیں گے نفل پڑھتے رہیں گے اس میں ڈیڑھ دو گھنٹے بعض اوقات اس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں ادھر چلے گئے بڑی جگہ ہے وہاں کھلی اس کے بعد پھر دوبارہ حافظ صاحب آ جائیں گے وہی جسے تین پارے سنائے تھے وہ دوبارہ آ کر تین اور سپارے سنائے گا اس میں پھر کھڑے ہو جائیں گے اس کے پیچھے اس کے پیچھے تین سپارے اس کے بعد پھر اپنی معمولات پھر ہو جائے گی اس کے بعد پھر دعا دعا کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایسی دعا میرا متقف ہمیشہ ان کے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ایک ہی दीवार ہماری ایک دیوار ایک ہوتی ہے درمیان میں اس وقت جو میں ان کے رونے کی آوازیں ہوتی آہ ہو زاری اور اللہ پا ایسے لگتا ہے جیسے اس بندے نے ساری رات غفلت میں گزاری ہے اور اب رو رہا ہے کہ اللہ میں نے عبادت نہیں کی ہے اور ساری رات تختے کی طرح سیدھی کمر کے ساتھ گزاری ہوتی ہے اور پھر رو رو رو رو کر آدھا پودا گھنٹہ وہ دعائیں اور اس کے بعد فجر کی نماز فجر کی نماز کے بعد بیان کر کتنا مشکل کام ہے اس طرح کی مغرب سے فجر تک کا وقت گزار کے اب فجر کے بعد بیان اور جو ساتھی یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ مناظر دیکھیں درجنوں بیٹھے ہیں اس بیان میں لطیفے بھی سناتے ہیں بعض اوقات لوگوں سے کہتے ہیں میں تمہیں جگا رہا ہوں کیونکہ اشراق کے کیا تمہیں نیند آ رہی ہوگی اس لیے میں یہ ہنسی مذاق کی بھی بیچ میں بات کروں تم ہسو گے تاکہ تمہاری نیند اڑ جائے اب بھی لوگوں کی نیند اڑانے کی فکر ہے نیند لے اس کے بعد پھر اشراق ہوتی ہے اشراق کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ لیٹتے جا کر اور تھوڑا بہت تھوڑا مختصر سا یہ ہمت والی اس کو ہمت کہتی ہے اس طرح سے ہم اپنے رمضان شریف کو گزارنے کی نیت کریں اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر خود ہمت نہ ہوتی ہو تو ہمت والوں کے پاس جا کر کچھ وقت گزارا جائے ان کو دیکھ دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے بندہ کہ یہ بھی انسان ہے اور ان کی عمر کتنی ہے ستر سال عمر ستر سال کا بندہ اگر ان معمولات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہوں گے تو ہم جوانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کی بات ہے کہ ہم اس میں ہمت کریں چوتھی چیز یہ ہے میں آپ سے بھی کیا رہا ہوں اور خواتین سے خاص طور پہ کیا رہا ہوں یہ خریداری کا مسئلہ خریداری بازار یہ ذرا خواتین کی کمزوری زیادہ ہے اور بار بار جا کر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے ایک چیز کو لے لینے کے بعد بھی اور بدلوانے کے بعد بھی اور دوسری دفعہ اس سے زیادہ بہتر لانے کے بعد بھی پھر بھی ایک طلب ہوتی ہے کہ بازار دوبارہ جایا جائے تو رمضان شریف کے اندر بازاروں کو خیرآباد کہہ دیجیے اگر کل کا دن باقی ہے تو جو خریداری ہے وہ کر لیں عید کی بھی کر لیں روزوں کی بھی کر لیں عید کی بھی کر لیں روزوں کے بھی کر لیں راشن واشن تو مردوں کے ذمہ ہونا چاہیے تو وہ بھی لا کر ڈال دیں صرف ایک چیز رہ جائے گی آپ کی سبزی اور پھل چونکہ پورے مہینے کا لانا مشکل ہوتا ہے اس کو اس کا دن رکھ لیں گے ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کو لانا ہے تو وہ لا کر مرد لا کر گھر کے اندر پہنچا دیا کریں خواتین اس بات کا ارادہ اور عزم کر لیں کہ پورے رمضان میں ہم ایک دفعہ بھی بازار نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ان اور جو سودا سلف ہے اس کو لینے بھی سے تو پہلی چیز ضروری خریداری ساری کریں پانچویں چیز جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے وہ صرف ہم ساروں کی زندگیوں میں آ گئی ہے وہ ہے خرافات اور لایانی پہلے جب ہم بیانات کرتے تھے آج سے آٹھ دس بارہ سال پہلے تو ہم خواتین سے کہتے تھے کہ اس مہینے میں ڈائجسٹ نہ پڑے۔ اور ٹی وی نہ دیکھیں اس زمانے میں وہ ڈائجسٹ پڑھے جاتے تھے نہیں خواتین ڈائجسٹ اور فلانا ڈائجسٹ اور تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لاانی چیزیں ہیں کہانیاں قصے ہیں جھوٹے قصے ہیں سارے اس کو نہ پڑھیں یہ وہ قرآن پڑھا کریں تو اب تو ڈائجسٹوں وائجسٹوں قصہ ہو گیا ختم تمام اب تو کیا چیزیں آ گئیں اب یہ آگے مصیبتیں نہیں اب یہ واٹس ایپ ہے اور یہ فیس بک ہے اور یہ ٹویٹر ہے اور یہ فلانی چیزیں اس میں ہم سارے لوگ ایک ہی طرح سے مبتلا اس کو لایانی سمجھتے ہوئے بالکل خیر آپ کہتے ہیں ان شاء اللہ کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ نہیں کہ ہم کہیں گے اگر ایک مہینہ میں اس کو نہ کیا تو خدا جانے کیا ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی اہم خبر آپ سے نہیں چھپے گی جس خبر کا آپ تک پہنچنا ضروری ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گی چاہے آپ اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں یا نہ کریں اس سے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے بہت ضائع ہونے کے علاوہ لہوست ہوتی ایسی ایسی چیزیں لایانی اور فضول اور بلا ضرورت اور بعض اوقات غیر شری محرم نا محرم کے مسائل اس کے اندر مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ڈیجیٹل اسکرینوں پر بھی عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں اس لیے ان چیزوں کو خیر بات کہتے ہیں اس مہینے کے اندر چھٹی چیز یہ ہے اگر آپ کے ذمے کوئی ضروری ملاقاتیں ہیں وہ کریں اپنے کچھ ضروری رشتہ داروں کو مل لیں تاکہ ثلۂ رحمی کا تقاضا بھی پورا ہو جائے. اور اگر آس پاس آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کر لیں اور اگر کچھ اور رشتے داروں کے کچھ بندے کے ذمہ ہوتا ہے نہ کوئی حج سے آیا ہوا ہے کومرے سے آیا ہوا ہے کسی کی شادی ہوئی ہوئی ہے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہوا ہے اس قسم کی بھی جو ملاقاتیں ہیں وہ ساری نمٹا دیں تاکہ رمضان میں آپ کو نہ نکلنا پڑے رمضان شریف کو ملاقاتوں کی نظر مت کریں حضرت گنگو ہی اللہ علیہ کے ہاں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں بورڈ لگ جایا کرتے تھے کہ ملاقاتیں بند ہم یہاں پر بھی اس کا اہتمام کریں مجھے بھی تھوڑا محلت دے اس بات کی کہ کوئی میں اللہ کا نام لوں مجھے ہر نماز کے بعد اتنے زیادہ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور ہر ایک مثال اس رمضان شریف میں کوشش کریں کہ تھوڑی ان چیزوں کو ایک مہینے کے لیے موخر کر دیں تو اگر میں نماز کے بعد بھی یہاں بیٹھا ہوں کوئی تلاوت کر رہا ہوں کوئی ذکر کر رہا ہوں تو اس میں کوشش کریں کہ اس دوران بھی لوگ تسلسل تشریف لاتے رہتے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا مروت کی وجہ سے رمضان شریف میں کوشش کریں کہ ہم لوگ بھی کوئی اللہ کا نام لے سکیں ویسے تو موقع پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا ساتویں چیز یہ ہے کہ جو میں نے شروع کے اندر کہتی تھی لیکن اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں ایک اور عنوان سے کہ حقوق ادا کرنے رہے ہے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے تاکہ ہلکے پھلکے ہو جائیں ہماری کمر اور ہماری گردن کے اوپر انسانوں کے حقوق کے انبار نہ لگے بھی. اور آٹھویں چیز یہ ہے ناراضگیاں دور کر لیے اس کا ذکر پہلے آ گیا لیکن اس کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ناراضگیاں چاہے رشتے داروں سے ہو چاہے غیر رشتے داروں سے ہو. سب کو ایک دفعہ خیر سے گالی کے ٹیلی فون کر لے تاکہ پتہ چلے دل ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ صاف ہیں اور کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہے آخری بات اس میں یہ ہے اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیں گے تاکہ معمول ہمارا پورا ہو جائے وہ یہ ہے کہ اس روزہ جو آ رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ دار روزہ تین قسم کا ایک عوامی روزہ عوام کا روزہ اور ایک خواص کا روزہ اور ایک اخص الخاص وہ جیسا جہاز میں ہوتا ہے نا ایک اکانومی کلاس ہے ایک بزنس کلاس ہے اور ایک کلب کلاس ہے جس نے روزے بھی سمجھے تین قسم ایک عوامی روزہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھ لیا کھانے پینے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا اور رات کو تراوی پڑھ لی اور باقی سارا دن اپنی اسی ترتیب سے گزرا جیسے زندگی عوامی روزہ ہے دوسرا روزہ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے جس طرح دن کے اندر صرف کھانے پینے سے نہیں رکے آنکھ کا روزہ ناک کا روزہ کان کا روزہ ہاتھ کا روزہ سارے اعضا کو گناہوں سے بچا کر روزہ رکھا یہ خواص کا روزہ اخص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور اپنے کلب کے خیالات اس دوران ان کے دل پر بھی اللہ ہی کی عظمت کا اور اللہ کی ہی بڑائی کا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور احتساب جسو کہا گیا من ساما رمضان ایمان و, و احتساب اور وہ من کاما رمدان ای و احتساب کس کو کہتے ہیں سلے کا کی توقع اور اجر کی امید کہ ایک آدمی نے پورے اخلاص کے ساتھ رمضان کے